الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن أنس بن مالك نذي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صل الظهر ثم ركب متفق عليه وفي رواية الحاكم في الأربعين بالإسناد الصحيح صل الظهر والعصر ثم ركب ولأبي نعيم في المستخرج في مستخرج مسلم كان إذا کان فی سفر ان فضالت الشمس والعصر جميعا ثم مرتحل یہاں <تصفح> سفر کی رخصتوں میں سے ایک رخصت کا بیان ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بعض موقعوں پر دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے جیسے خوف ہے بارش ہے اور بارش کا یہ موسم چل رہا ہے تو اس مناسبت سے آج یہ حدیث بھی آ گئی ہے کہ اس کی شرح کی جائے کہ بارش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازوں کو جمع کر لیا کرتے تھے اگر ظہر کے وقت میں بارش ہو رہی ہے تو عصر بھی ملا کر کے پڑھا دیا کرتے تھے اور اگر مغرب میں بارش ہو رہی ہے تو عشاء کی نماز پڑھا دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شریعت کی رخصتوں میں سے ایک رخصت ہے بارش کے لیے جسے ہم بارش کہہ سکتے ہیں اس بارش میں دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں اب اس میں افراد و تفریح نہیں ہونا چاہیے افراد یہ ہے کہ کچھ لوگ بارش میں دو نمازوں کے جمع کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں کہتے ہیں کہ دو نمازیں جمع نہیں کی جائیں گی اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائیں گی یہ لوگ غلطی پر ہیں کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش میں دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کا ثبوت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصرے کو جمع کیا بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے پدینے کے اندر تو بارش کی حدیث بدرجہ اولا ہے اور بھی کئی حدیثیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں دو نمازوں کو جمع کر لیا کرتے تھے اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہلکی پھلکی بوندا باندھی ہو رہی ہے بہت ہلکی معمولی بارش ہو رہی ہے کیا آدمی اپنے گھر سے اپنے روم سے مسجد آرام کے ساتھ آ سکتا ہے تو اس میں بھی لوگ جمع کر لیتے ہیں چند بوندیں پڑ رہی ہیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے البتہ اگر بارش قاعدے کی ہو ہاں تو اس میں جمع کر سکتے ہیں یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں کہ اگر بارش ہوتی رہتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تو نہیں کھلا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تو آواز نہیں جا رہی ہے دیکھیے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معذین سے کہتے تھے کہ اشد ال محمد رسول اللہ شد ال محمد رسول اللہ کے بعد جو ہے حیا صلاحی فلاح کہنے کے بجائے سلو فرح الکم کہو سلو فی کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو اپنی ہاں اقامت گاہوں میں نماز پڑھ لو تو یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے یہاں پر سفر سے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی دو نمازوں کو جمع کر لیا کرتے تھے جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں اور جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں جمع تقدیم کا مطلب کیا کہ جیسے ظہر کو عصر کی نماز کو ظہر میں ظہر کے وقت میں پڑھ لیتے تھے اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے لیٹ کر کے عصر کے وقت میں پڑھتے تھے اسی طرح سے مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے اور کبھی جمع تاخیر یہ ہے کہ مغرب کو عشاء تک مؤخر کرتے تھے اور اس سلسلے میں یہاں پر اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج زا سورت کے زوال سے پہلے سورت کے زوال سے پہلے اگر سفر شروع کر دیتے تھے ارتحل ارتحل معنی کوچ کر جاتے تھے سفر شروع کر دیتے تھے یعنی کہ اگر سفر کرتے کرتے کہیں پڑاؤ ڈالا اور ظہر کے وقت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کر دیا چل پڑے تو آپ ظہر کو موخر کر دیتے تھے عصر کے وقت تک ظہر کو مؤخر کر دیتے تھے عصر کے وقت تک اور عصر میں جا کر کے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھتے تھے سم نزل کہتے ہیں کہ سم نزل فجم آبائی پھر آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پڑاؤ ڈالتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں میں ظہر اور عصر میں جمع کیا کرتے تھے دیکھیے حدیث ہے کہ نہیں جمع کرنے کی سفر میں جمع کرنے کی حدیث ہے اور قبل تحل لیکن سفر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سفر شروع کرنے سے پہلے اگر سورج زوال پذیر ہو جاتا سورج ڈھل جاتا یعنی کیا کہتے ہیں اس کا زوال ہو جاتا تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں صل ثم رکب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر پڑھتے تھے پھر آپ سفر شروع کر دیتے تھے یہاں پر یہ روایت جو ہے صلی وحرہ کے بعد ولاثر کا لفظ صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے لیکن صحیح روایت ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب العربائن کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کو ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے اور عصر کی بھی نماز پڑھ لیتے تھے پھر آپ سفر شروع کرتے تھے یعنی اگر پڑھاؤ یا ٹھہرنے کے وقت تک صورت زائل ہو جاتا زوال اس کا ہو جاتا صورت کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے اور عصر کے بھی پڑھ لیتے تھے پھر آپ سفر شروع کر دیتے تھے یعنی ایسی صورت میں آپ جمع تقدیم کرتے تھے ایسی صورت میں آپ جمع تقدیم کرتے تھے یعنی عصر کو ظہر کے وقت میں ملا کر کے پڑھ لیتے تھے ہم اور آپ بھی سفر کرتے ہیں ہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے مغرب کو عشاء میں ملا کر کیا ملا کر کے پڑھ لیتے ہیں اور کبھی اگر مغرب کے وقت قیام کر پڑاؤ ڈال دیا یا رک گئے تو عشاء کی نماز کو مغرب کے وقت میں پڑھ لیتے ہیں تو دونوں صورتیں جائز ہیں کر سکتے ہیں یہ تو دوران سفر کی بات ہے یہ دوران سفر یعنی آدمی چل رہا ہے سفر شروع اس کا ہے ابو نعیم مستخرج کے اندر فرماتے ہیں کہ کان اذا کان فی سفر ان فضالت صلی اللہ جمیان اس میں بھی یہی الفاظ ہیں ابو نعیم کی مستخرت کے اندر کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے اور سورج زائل ہو جاتا زوال ہو جاتا سورج کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے پھر اس کے بعد سفر کرتے یہ ایک مسئلہ ہے کس تعلق سے کہ جب آدمی سفر پر ہو دوران سفر ہو تو دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں عصر کو ظہر کے وقت میں ملا کر پڑھ سکتے ہیں یا ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں عشاء کو مغرب میں ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں مغرب کو مؤخر کر کے ایشا میں پڑھ سکتے ہیں دونوں طریقہ جائز ہے جب حدیث آ جائے تو پھر اس سلسلے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ اپنے دل میں اپنے دماغ میں نہیں رکھنا چاہیے اور حدیث کو مان لینا چاہیے اس بات کے قائل تقریباً تمام لوگ ہیں جمہور علما ہے جمہور علما ہے سوائے امام ابو نفر رحمتہ اللہ علیہ کے کہ وہ جمع کے قائل نہیں ہے جمع کے قائل نہیں ہے بلکہ صرف ہے جمع آدمی کہاں کر سکتا ہے آرافات میں اور مصطلفہ میں وہ بھی اگر امام کے ساتھ پڑھے تو ورنہ تو لوگ اپنے اپنے خیموں میں کیا کرتے ہیں کہ ظہر کو اپنے وقت میں پڑھتے ہیں اور اثر کو اپنے وقت میں پڑھتے جبکہ یہ سراسر سنت کے خلاف ہے جب حدیث مل جائے ہمیں مان لینا چاہیے اب کسی اور کی طرف نہیں جانا چاہیے جب امام الانبیاء کی حدیث آ جائے اور آپ کا قول یا فیل مل جائے تو ہمیں اسے اپنے سینے سے لگا لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بڑی ہدایت کوئی اور ہدایت نہیں ہو سکتی فعن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیے حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین کتاب عمدہ کتاب سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین اور عمدہ طریقہ کس کا طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس لیے اس میں ہاں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمع جو کیا ہے وہ جما سوری ہے جما سوری کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں یعنی سدیش کی تعویل کرتے گویا کے جما سوری کیا ہے کس کو کہا جاتا ہے یعنی بظاہر لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھا جمع سوری اس کو کہا جاتا ہے گویا کہ وہ تاویل کرتے لیکن یہ کب آپ کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو مؤخر کیا ہو اور عصر کو جو ہے مقد... کو اس کے وقت میں پڑھا ہو لیکن جمع تقدیم جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہاں آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ تعویل تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ جہاں جمع تقدیم کیا ہے یعنی ظہر کے وقت میں اصر کو پڑھا ہے وہاں تو آپ یہ ہیلا نہیں پیش کر سکتے یہ تاویل نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع سوری کیا ہے تو جمع سوری نہیں کیا ہے حقیقی جمع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ سفر میں رخصت ہے اسی طرح سے خوف میں بھی رخصت ہے بیماری کے حالت میں بھی رخصت ہے اور اگر کوئی اسی طرح کا کوئی آدمی کے ساتھ یا پورے مطلب مسجد کے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا ایسی ضرورت پیش آ جائے تو اگر کیا کہتے ہیں کوئی دقت اور مشکل پیش آ رہی ہو ہر وقت نماز کو وقت پر پڑھنے کے سلسلے میں تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے بھی جمع کیا ہے تاکہ اگر تاکہ مت حرج میں اور نقصان میں نہ پڑے تو یہ ایک صورت کبھی کبھار پیش آتی ہے اگر کبھی کہیں کسی کو ضرورت پیش آگئی ایسی کہ اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا کو کوئی اس طرح سے مشغول رہا کہ نماز وہ جو ہے ظہر کو اس کے وقت میں نہیں پڑھ سکتا تو مؤخر کر کے اصل میں پڑھ اس طرح کی صورت یا اسی طرح سے بیمار کوئی شخص ہے تو کر سکتا ہے یہ اجازت ہے شریعت کی طرف سے رخصت ہے رضی اللہ تعالی قال خرجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزبت تبوک فقان والعصر جمیان دیکھیں یہاں بھی یہاں بھی غزب تبوک کے موقع سے حضرت معاذ نے جو الدی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزو تبوک میں نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھتے تھے گران الظہر والعصر جمیان ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھتے تھے اور اس میں یہ قاعدہ جو پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کر لیتے تھے تو آپ ظہر کو مؤخر کر کے لیٹ کر کے عصر کے وقت میں پڑھتے تھے اور اگر پڑاؤ ڈالنے کے وقت ظہر کا وقت ہو جاتا ہٹھائرے ہوئے ہیں آپ اور ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ ظہر کو پڑھتے تھے اور عصر کو بھی مقدم کر کے پڑھ لیتے تھے تو دیکھیے بالکل صاف صاف حدیث سلسلے میں اس سلسلے میں صاف صاف بالکل حدیث ہے اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غز تبوک کے موقع پر سفر میں جمع کیا دو نمازوں کو اس کو بھی لوگ نہیں مانتے ہیں بغیر قیف اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پر عمل کرنے کی توحفے قداف عبا سے ندی اللہ تعالی انحماقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں <سلام> پر یہ روایت پیش کی جا رہی ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے ترجمہ اس کا کیا ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ چار برد سے کم مسافت پر نماز قصرے نہ کرو چار بردے کتنا یعنی تقریباً بہتر میل بہتر کلومیٹر میٹر بہتر کلو میٹر اسی سے کم پر قصر نہ کرو جبکہ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس تیس کلومیٹر پر بھی جو ہے نماز قصر کی ہے تو اس میں راجہ بات کیا بتائی گئی تھی کسی کو معلوم ہے جی اپنے علاقے میں جہاں سفر سمجھا جائے وہاں پر کسر کیا سکتا ہاں پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا جی کہ اگر کہیں پہ سفر کرنا بہت مشکل ہے جیس تیس بھی سفر مان سکتے ہیں کہیں آ... سفر کرنا بہت آسان ہے بہت جی تو سفر جی ہاں یہی ہاں صحیح مطلب عرف عام میں عام لوگوں کے یہاں علاقے علاقے کے اعتبار سے کہیں جو ہے تھوڑی مسافت پر سفر آدمی کہہ سکتے کہہ لیتا ہے اور مشقت ہوتی ہے اس میں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دقتیں ہوتی ہیں سفر کرنے میں اسی طرح سے آپ وہاں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے دیہی علاقہ ہے یا جنگلی ایریا ہے صحرائی ایریا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور جہاں آسانیاں ہے کہ آبادیاں دور دور تک آبادیاں ہیں اور اس میں کیا کہتے ہیں تو ایسی صورت میں آدمی لمبی مسافت پر آدمی قصر کرے جیسے بہتر کلومیٹر میٹر ستر کلو میٹر اسی کلو جیسے یہاں سے دمام جاتے ہیں خبر جاتے ہیں یا اسی طرح سے راس الخیر وغیرہ لوگ جاتے ہیں تو ان مسافتوں پر جو ہے قصرے کر سکتے ہیں جی مادن جاتے ہیں جی سفر نہیں چلی جاتی ہے تو اس وقت ہم کر سکتے معدن تو یہاں سے دور ہے نا ہاں کر سکتے ہیں آپ دیکھیے اس سلسلے میں چاہے نوکری ہو یا پیشہ ہو شریعت کی رخصت نوکری ہے کوئی آدمی جو ہے دو سو کلو سے جا کر کے روزی کماتا ہے تو کیا کہا جائے گا ہاں کہ مسافر مسافر ہے جیسے ٹیکسی ڈرائیور بس ڈرائیور ٹریلا ڈرائیور ڈرائیور پائلٹ وغیرہ یہ سب جو ہے ان کا روزانہ کا معمول ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے جہاں وہ ایک طرف رخصت کیا رخصت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی مشقت بھی تو اٹھا رہے ہیں تو اس لیے جو ہے البتہ علماء نے ایک بات ذکر کی ہے کہ اگر آپ کہیں جا کر کے روزانہ نوکری کرتے ہیں تو وہ جگہ جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں راستے میں آپ قصر کریں جمع کریں لیکن آپ وہاں پر جہاں آپ جو ہے کام کر رہے ہیں اگر وہاں پر نماز پڑھیں تو پوری پڑھیں था? اس طرح سے باز علماء نے کہا ہے لیکن راستے میں آپ جمع کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتے ہیں جی جی جی کیونکہ وہاں آپ کئی بجے پہنچ جاتے ہیں ماہ دن میں صبح پہنچ جاتے ہیں واپس کب آتے ہیں پانچ بجے وہاں سے نکلتے ہیں تو بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں عصر کو اصر کے وقت میں پڑھیں جیتا اب علماء نے کیا کہتے ہیں دونوں طرح کی باتیں کی ہیں تو اختیار ہے آپ کو کیونکہ آپ کیا کہتے اتنی مسافت پر ہیں کام گھرچے کرنے جاتے ہیں لیکن جو ہے آپ کر سکتے ہیں تو یہ حدیث جو ہے چار بردی والی یعنی اڑتالیس میل جس کو بہتر کلو میٹر کہہ سکتے ہیں یہ یہ مسافت کیا کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے اس الفاظ کے ساتھ جو ہے ضعیف ہے کیونکہ اس سے کم مدت یا کم مسافت والی حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے کہ تین فرسخ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز قصر کرنے کا حکم دیا کرتے تھے عمران ابن عمران ابن اللہ قال، كانت صلی اللہ عليه وسلم فعال یہ <تصفح> یہاں پر بیمار کی نماز کا قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آدمی اگر بیمار ہو کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو پھر بیماری کی حالت میں کیسے نماز پڑھے سب کو معلوم ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے رخصت ہے آدمی کو اللہ تبارک مطالعہ اپنے بندوں کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا ہے لاف اللہ نفسا اللہ عصح اسی طرح سے اللہ تعالی فرماتا ہے فتق اللہ مستع جتنی تم طاقت رکھو اللہ سے ڈرو تو اس سلسلے میں امران امن حسین علی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی تو میں نے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا کروں میں کھڑا نہیں ہو پاتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صل ایمن کہ تم اگر کھڑے ہو سکتے ہو تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو اور اگر تم کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو فقاعدن تو بیٹھ کر کے پڑھو اور اگر بیٹھ کر بھی, بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیا کہتے ہیں اگر لیٹ کر کے پہلو کہ بل کیا تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو ہوں اگر آدمی کھڑے خی... ہو کر کے نماز نہیں, پڑ... نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے پڑھے اگر... اس... اس صورت میں بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کے سلسلے میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے آ رہی ہے اور کیا کہتے ہیں صحیح حدیث ہے یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اس کو, اس کو قرار دیا ہے کہ جب آدمی بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو رکو اور سجدہ جو ہے وہ اشارے سے کرے ہاں رکو اور سجدہ اشارے سے کرے اگر زمین پر بیٹھا ہوا ہو تو تب بھی جھک جائے اسے اور رکو سجدہ جو ہے رکو سے زیادہ سجدے میں جھکنا چاہیے اور اگر کرسی پر بیٹھا ہے تب بھی جو ہے جھک جائے آدمی البتہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہی گیا ہے کہ اگر کوئی دائم المریض ہوتا ہے ہاں اس کی بیماری ایسی ہوتی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں کہ کرسی کے ساتھ ساتھ سامنے ٹیبل بنا لیتے ہیں ٹیبل بنوا لیتے ہیں یا تکیہ وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں رکھ لیتے ہیں اور اس پر سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے بلکہ کیا کہتے ہیں ایک آگے روایت آ رہی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تکیہ پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ اٹھا کر کے ادھر رکھ دیا اور فرمایا کہ تم جو ہے اشارے سے نماز پڑھو اشارہ کر کے جھک کر کے نماز پڑھو لیکن اس طرح کی کوئی چیز رکھ کر کے اس پر صدہ کرنا درست نہیں تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلیقائمن کھڑے ہو کر کے پڑھو اگر استطاعت رکھتے ہو اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تمہارے پاس تو تم بیٹھ کر کے پڑھو اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے, تو لیٹ کر کے پڑھو ہاں ایک پہلو کے بل... اب ایک چیز اور ہے اس میں کہ اگر آدمی کھڑا ہو سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر بیماری کی حالت میں وہ قبلہ رخ نہیں ہو سکتا ہے ایسی صورت حال ہے اس کے ساتھ ہاں جیسے ہاسپٹل وغیرہ میں ہے اب چارپائی ایک جہت میں ہوتی ہے ممکن ہے کہ چارپائی اس کی ایسے ایسے ہو یا ایسے, ایسے ایسے ہو وہ جو ہے قبلہ کی طرف منہ نہ کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں جدھر اس کا منہ ہو ہاں ادھر پڑھ لے لیکن اگر قبلہ کی طرف رخ کر سکتا ہے تو کر لے اور اگر کیا کہتے ہیں چارپائی پر ہے تو اس کو ایسے کرنا چاہیے کہ اس کا پاؤں جو ہے قبلے کی طرف کر کے چار اور اس کی پیٹ پورب کی طرف یعنی اس کے قبلے کے خالص سمت میں کرنا چاہیے اور تھوڑا سا اٹھا دے تکیاں وغیرہ پیچھے لگا دے تاکہ جو ہے قبلہ رخ ہو کر کے وہ نماز اس طرح سے پڑھ لے لیکن جیسے ممکن ہو بیمار آدمی نماز پڑھ سکتا ہے جابری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جی, جی وضو اگر کوئی شخص بیمار شخص وضو نہیں کر سکتا ہے جی اگر ایسی صورت حال ہے کہ آدمی وضو نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کر لے اور یہاں پر ہاسپٹل وغیرہ میں وہ جو رکھتے ہیں اس طرح کے اسپنج میں رکھتے ہیں اسپنج کا جس میں جو ہے وہ دھول ہوتی ہے تو اس میں مار کر کے ہلکے سے جو ہے اگر وہ حرکت کر سکتا ہے تو وہ تیمون کر لے اور اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو کسی سے کہہ دے بھائی جو ہے ہمارا تیمون کرا اس طرح سے اگر خوش آواس اس کے ہیں اور صحیح ہے تو ہاں کسی سے کہہ دے ملنے جلنے والوں سے یا ہاسپٹل میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں کہہ دے بھائی مجھے جیسے ہاں جو ہے اگر مرد مریض ہے تو نرس سے نہ کروائے ہاں مرد ہی سے کروائے کسی کو بلا لے سمجھ لیے جی وہاں جابر نبی اللہ تعالیٰ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مری ون فرآل وسادۃن فرام جابر بن عبداللہ ردی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی عیادت کی تو اسے دیکھا کہ ایک تکیے پر نماز پڑھ رہا ہے تکیے پر سجدہ کر رہا ہے گویا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیہ کو ہٹا دیا اور کہا کہ تم زمین پر نماز پڑھو سلی علیہ ارد انستتا اگر تم زمین پر سجدہ کر سکتے ہو تو زمین پر سجدہ کرو اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو اشارہ کرو اور اپنے سجدے کو رکو سے ہلکا کرو یہ حدیث کیا کہتے ہیں شیخ البان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے سجدے کو رکو سے جھکا ہوا کرو ہلکا میں نے لفظ استعمال کیا ہاں سجدے کو رکو سے زیادہ سجدے میں جھکے آدمی ہاں رکو تھوڑا سا اگر اس طرح یہاں تک پہنچ رہا ہے تو سجدہ اور تھوڑا سا جھک جائے فرق ہو دونوں میں اور کسی کچھ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلی الحاکم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چار زانو ہو کر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا چار زانو جیسے بھائی صاحب بیٹھے ہیں اپنے اجاز بھائی بیٹھے ہیں اس طرح سے جسے پالتھی مار کر کے بولنا کہتے ہیں اس طرح سے بیٹھ کر کے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کڑے نہیں ہو سکتے تھے تو مجبوری کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ادا کر رہے تھے اور یہ حدیث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سن النس کے صحیح اور ضائع سنا النس کے اندر 1661 نمبر کی حدیث میں اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ضرورت پیش آ جائے اور آدمی نماز میں جس طرح تشہد میں بیٹھتے اگر اس طرح بھی نہ بیٹھ پائے اور چار زانو ہو کر کے پالتی مار کر کے اگر وہ نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھے مجبوری کی صورت میں تو اس کی نماز ہو جائے گی اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ ایسے ہی بیٹھو یہاں <الدلسل> سے تقریباً نماز کے،, کے سے متعلق کئی چیزیں جو سفر کے سفر کی نماز تھی اسی طرح سے مریض کی نماز تھی اس کا بیان گزر چکا یہاں سے سلاط جمعہ کا ذکر ہے اگر کسی طرح کا سوال ہو تو پوچھیں جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہونے پر قادر ہے لیکن رکو نہیں کر سکتا ہے سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی میں نے ابھی قرآن کی عائد پیش کی فتق اللہ مستطاط جتنا ہو سکے لا سے ڈرو تو قیام وہ اپنا کھڑے ہو کر کے کر لے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے پھر اس کے بعد اگر کرسی وغیرہ رکھ لے کرسی پر بیٹھ کر کے رکو اور سجدہ اپنا اشارے سے کر لے کر سکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں جب تحجد پڑھتے تھے تو عام طور سے آپ لمبی لمبی قراد کرتے تھے تو آپ کرات کرتے کرتے بیٹھ جاتے تھے پھر بیٹھ کر کے قرآن زیادہ پڑھتے خوب پھر جب رکو کرنے کا وقت آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور چند آتے پڑھ کر کے پھر آپ رکو کرتے تو اس طرح سے اگر کسی کے ساتھ بیماری وغیرہ ہے تو کر سکتے ہیں جائز جی اور کوئی سواز سم... جی دو ریکت کی نماز اور وہ اسے کھڑا ہونا چاہیے تری ریکاط کے لیے وہ بھول گیا ریکا اور وہ بیٹھ گیا اور تہیات شروع کر دیا اسے پھر بعد میں بیچ میں یاد آئے تو پھر اس کو کمپلیٹ تحرار پڑھ کے اٹھنا چاہیے یا پھر نماز کو دوہرانا چاہیے کیا پھر سے سوال کیجیے دو ریکت کی نماز ہے ایک ریکا اس نے پڑھ لیا کچھ سوچ کر لیا اسے اٹھنا چاہیے لیکن اس نے اٹھا نہیں وہ بیٹھ گیا غلطی سے اس نے تیار پڑھنا شروع کر دیا پھر اس کو بیچ میں یاد آیا کہ ہمیں تو اٹھنا چاہیے دوسری ریکاط کے لیے اس حالت میں کیا کرنا بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے دو رکعت والی نماز ہے فجر کی مثال کے طور پر ایک ہی رکعت پڑھ کر کے وہ بیٹھ گیا یا دو رکعت سنت پڑھ رہا ہے ایک ہی رکعت پڑھ کر کے بیٹھ گیا اب وہ تو شروع کر دیا بیچ میں اس کو یاد آیا کہ وہ اس نے ایک ہی رکعت پڑھی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اٹھ جانا چاہیے اٹھ کر کے پھر دونوں ایک رکات اور پڑھ کر کے پھر آخر میں کیا کرنا چاہیے سلام سے پہلے سجدہ کرنا چاہیے بعد میں جی سلام کی بات کیوں بعد میں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ زائد عمل ہے یہ زائد عمل ہے تو نماز میں اگر اس طرح کی کوئی ذاتی ہو تو سلام پھیر کر کے تب سو کرنا چاہیے اور اگر کوئی کمی واقع ہو جائے تو پہلے سجدہ کرنا چاہیے دو سجدے کرنا چاہیے پھر ہاں پھر سلام پھیرنا چاہیے جی دونوں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے جو کرنا ہے ایک طرف سلام پھیرنے کافی جن اگر نماز میں کوئی چیز زائد ہو جائے تو اس سلسلے میں سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام پھیرے پھر سجدہ کرے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دونوں طرف پھیرنا چاہیے یا ایک طرف پھیرے تو ایک طرف پھیر کر کے سجدہ سہو کر لے اور کیا کہتے ہیں پھر اس کے بعد سلام پھیر دیکھیے اور ایک بات یہاں پر اور بتا دوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے نماز جنازہ میں نماز جنازہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یا یہاں پر خاص کر کے حرم شریف وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہو کہ نماز جنازہ میں صرف ایک ہی طرف سلام پھیرتے بقیہ اور نمازوں میں بھی اگر ایک طرف سلام پھیر دیتے ہیں تو سلام ادا ہو جائے گا البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا معمول دونوں طرف تھا لیکن اگر ایک طرف پھیر دیا تو نماز اس کی نماز سے وہ باہر آ جائے گا جی جی دو طرف کرنے کے بعد سوال نہیں ہوگا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایک طرف بھی آپ نے سلام پھیر دیا ایک طرف بھی پھیر دیا یا دونوں طرف پھیر آپ نے تو آپ اس کے بعد بھی سجدہ سہو کریں گے تو کیونکہ سلام کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک طرف سلام پھیر دیا تب بھی آپ نماز سے باہر ہو گئے سمجھ گئے ایک طرف بھی سلام پھیر آپ نے دونوں طرف پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ایک طرف پھیر دیا سلام ہو گیا پھر آپ سجدے ساہو کر کے پھر آپ سلام پھیر دیں جی لیکن یہ سب تشاہد میں تو ساری باتیں گزر چکی تھی اس میں سجدے ساہو کے بیان میں کہ پھر سلام پھیرنے کے بعد یا سجدے ساہو کرنے کے بعد پھر تشاہود یا شریف نہیں ہے بلکہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سو کرنے کے بعد سلام پھیر گئی اس کے پڑھنے کی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی جی پڑھتے ہیں بس کے سلام کر پھر دے پھر ہے ہاں نہیں یہ غلط طریقہ ہے پورا تشاہد تشاہد در شریف اور دعا وغیرہ جو پڑھنا ہے وہ پڑھ کر کے پھر آدمی جو ہے سو کرے سلام پھیر دے سلام پھیرنے کے بعد یا سو کرنے کے بعد پھر سے تحیات اور درود وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جی تحیات اور درود پڑھ کے بھی سلام پھیلا جی تحیات اور درود پڑھتے اس پر بھی گنجائش ہے جو اور دعائیں بہت ساری دعائیں اللہ غلام تو نفسی اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اپنی نماز میں تشہد میں چار چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے اللہ وعدوب الداب القبر واد المسیحدال واد اس طرح سے الفاظ ہیں حدیث کے کچھ فرقے کے ساتھ تو یہ سب اور بہت ساری دعائیں ہیں دروز شریف کے بعد پڑھنے والی تو درود شریف تہیات یا اشدء اللہ اور درود شریف پڑھ لینے کے بعد آدمی سلام پھیر سکتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز ہو جائے گی واجب نہیں چھوٹے گا لیکن آدمی جو ہے کیا کہتے ہیں درود شریف اس کے لیے پڑھنا واجب ہے بغیر دروش شریف پڑھے صرف تشاور پڑھ کر کے سلام نہ پھیرے جیسے دیکھیں تحیت المسجد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسجد میں نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے تو مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے تو نماز پڑھے اور پڑھ کر کے بیٹھے اگر کسی کوئی شخص داخل ہوتا ہے اور دو رکع سنت پڑھ لیتا ہے یا فرض میں شامل ہوتا ہے تو اس کی تحیط المسجد آٹومیٹک خود بخود ادا ہو جائے گی سمجھ گئے وہ خود بخود ادا ہو جائے گی لیکن اگر کوئی تحیت المسجد پڑھنا چاہتا ہے اور سنت الگ سے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے جی ساز کا درس یہیں پر رکھتے ہیں سے جی اگر کوئی آتی ہے جی تو وہاں پڑے تو دیکھیں اگر بوڑھا شخص مسجد تک آ سکتا ہے تو مسجد میں آ کر کے وہ نماز پڑھے البتہ جو ناپاکی والی بات ہے تو وہ بہت ساری چیزیں استعمال کر سکتا ہے آدمی روئی وغیرہ لگا کر کے انڈر ویئر پہن کر کے آ کر کے اگر چل کر کے مسجد تک آ سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آدمی جو ہے پاکی کا خیال کر کے یعنی ناپاک, یعنی پیشاب وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے نکلتا رہتا ہے یا اسی طرح سے کوئی ویسے بھی ایک بیماری ہوتی ہے سلسل البول کی بیماری کہتے ہیں اس کو اگر کسی کی اس طرح کی بیماری ہے تو وہ بھی جو ہے کیا کرے وہ بھی کیا کرے کہ انڈر ویئر اور روئی اور اسی طرح سے پیڈ وغیرہ استعمال کر کے وضو کرے اور نماز پڑھے وضو کرے اور نماز پڑھے ایک مثال میں ایک مثال کیا بلکہ مکمل درس اس پر ہو چکا ہے کون سا درس ہو چکا ہے طہارت کے باب میں کون سا درس ہوا ہے استحاظ والے مسئلے میں استحاظ والے مسئلے میں یہی کرنا ہوتا ہے جس عورت کو بیماری کا خون نکلتا ہے برابر یعنی ماہواری کے علاوہ جو خون جاری رہتا ہے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم جو ہے ہاں ہر وقت کے لیے الگ سے وضو کرو نماز پڑھو تم یہی صورت جو سنسل بال والی بیماری ہوتی ہے کہ پیشاب نکلتا رہتا ہے پتہ نہیں رہتا کب نکل جائے ف... یعنی پاک نہیں رہ پاتا آدمی تو اس میں بھی یہی کرے کہ آدمی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے انڈر ویئر اور اسی طرح سے اور چیزیں جس سے جو ہے کپڑا ناپاک نہ ہونے پائے روئے اور پائڈ وغیرہ جو ہے وہ وہی ناپاک اسی میں بھی اسی میں بھی اسی میں ناپاکی لگے باقی آدمی نماز پڑھ لے آ کر کے مسجد میں مار, کے جی جی ہاں جس کو بیماری ہوتی ہے تو پھر آدمی وضو کرے گا پھر نکلے گا پھر کتنی بار وضو بنائے گا تو ایک بار وضو بنا کر کے نماز پڑھیں گے صلی اللہ تعالیٰ خیر خرقی